<تصفح> اللہ من بسم اللہ الحمد رب على سید امام خاتم مولانا محمد اجمانی ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے سوالات پر ہی زیادہ معاملہ چل رہا ہے تو بڑے اہم سوال جو ہیں وہ آئے تھے سوال سب سے پہلے ایک تو سوال ہی آیا ہے کہ ایمان میں اور یقین میں کیا فرق ایک تو یہ کہ ایمان تھوڑا سا ذرا تفصیل طلب چوں کہ معاملہ ہے تو میں یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ ہم نے ایمان کے موضوع پر ہماری گفتگو تھی ریڈیو پہ جب چلی تھی کچھ سال پہلے تو اس کے اندر ایمان پہ بڑا تفصیلی ایک ہماری جو ہے گفتگو تھی تو اس کو دوبارہ سے اگر سنا جائے تو ایمان کے جو مختلف زاویے تھے ان پہ بات ہوئی تھی لیکن پھر بھی بہت مختصر سا کہ جب ہم کہتے ہیں ایمان لانا تو اس کے اندر قرآن مجید میں سے بھی ہمیں بہت سی جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں کہ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جس میں ایمان لانا کس کو کہتے ہیں جیسے توحید کا رسالت کا اقرار کر کے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جانا جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایمان کہا گیا ہے شرک کا اُلٹ، اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے حق کی تصدیق کرنا اور اس کا فرما بردار ہو جانا اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے حدیث جبرائیل میں اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایمان میں چھ چیزیں بیان فرمائی ہیں حسور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو بھی ایمان کا جز حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے علاوہ راستے سے تکلیف کو دور کر دینا جو ہے اس کو بھی حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایمان کا جز جو ہے وہ قرار دیا اور ہاں حدیث پر اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ کہا گیا کہ ایمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ زبان سے کہنے قلب سے اس کی گواہی دینے اور عمل کرنے کا تھا تو ایمان کی مختلف تعریفیں ہیں مختلف جہتیں ہیں ڈیفرنٹ ڈائمنشنس کے اندر ایمان جو ہے اس کو قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ڈیفائن کیا گیا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں یقین کی تو یقین کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے یقین عام طور پہ کہا جاتا ہے کسی معاملے کو پوری طرح سمجھ لینا اور اس کی وجہ سے کسی بات وہ سے اردو میں کہتے ہیں پایا ثبوت تک پہنچ جانا کہ آپ کو اتنا زیادہ و... کنفرم ہو جائیں آپ جسے کہتے ہیں اب جیسے ایمان ہم کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے الحمد للہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا اللہ پر ایمان ہے بالکل درست بات ہے اللہ پر ایمان ہے ہمارے سلم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے رسالت پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے یہ وہی جو چھ چیزیں حدیث جبرائیل میں یہ بات بالکل درست ہے الحمد ہمارا ان سب چیزوں پہ ایمان ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہے کیا اور کیا عمل سے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایمان ہے ہمارا کہ راز کی ذات ہے لیکن اس کے باوجود اس رزق کی خاطر دھوکہ بھی دیتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اس کا مطلب ہے ایمان جو ہے اس میں وہ پختگی نہیں ہے یقین جو ہے نا وہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ایمان جو ہے مکمل اپنی پختگی تک پہنچ جائے اور اس کے سب سے چونکہ یہ الفاظ میں اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال سے بات ہمیں بالکل صحیح معلوم میں سمجھ آ جائے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کال جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جنت کو دیکھ لوں تو میں جتنی اس کی خواہش ابھی کرتا ہوں اس سے زیادہ میری خواہش بڑھ نہیں جائے گی اور اگر میں جہنم کو دیکھ لوں تو جتنا زیادہ جہنم نہ ملنے کی میری خواہش ہے اس سے زیادہ میری خواہش جو ہے وہ بڑھ نہیں جائے گی یعنی پہلے ہی سے جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن پہلے ہی سے یقین ہے اور یہ یقین اتنا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیں تو خواہش میں اضافہ نہیں ہو سکے گا تو ایمان جب بالکل بغیر کسی شک کو شبہ کے بالکل اپنے جیسے کہتے نا فل لیول پہ ہائیسٹ لیول پہ جب پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر ایمان جو ہے وہ یقین میں بدل جاتا ہے تو ایمان اور یقین میں آپ یہ فرق سمجھیے کہ ایمان میں جو ہے کمزوری ہوتی ہے پائی جاتی ہے اب ایک شخص ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرے لیکن عمل نہ کرے ایمان میں بہت شدید کمزوری ہے دوسرا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ وحی، الہام کشف اور رویا ان میں جو ہے وہ کیا فرق وحی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو جو پیغامات آتے ہیں جو اللہ سے ان کی گفتگو ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو اس کے تین چار ذرائع جو ہیں وہ ہمیں قرآن سے بھی اور احاطی سے مبارکہ سے بھی ملتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں جو کشف الہام رویا ہے یہ تینوں جو معاملات ہیں یہ تینوں معاملات جو ہیں غیر نبی کے ساتھ ممکن ہیں لیکن ان تینوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے پہلے وہ سمجھ لیں آپ ان تینوں کے معاملے میں اس کے اندر جو امکانات ہیں وہ تین امکانات ہیں ایک امکان تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دوسرا یہ ممکن ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے شیطان کی طرف سے اور تیسرا یہ معاملہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ معاملات ہمارے اپنے ذہنی رجحان اور قلبی رجحان اور کسی چیز پہ بہت زیادہ توجہ کرنے سے اور بہت زیادہ کسی چیز کی خواہش کرنے سے یا کسی چیز کو بہت زیادہ سوچنے سے وہ اس سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں اس لیے ان تینوں کے معاملے میں ذہن میں رکھیں چاہے وہ کشف ہو چاہے وہ الہام ہو چاہے وہ رویا ہو لیکن ان, ان تینوں کے معاملے میں ان تینوں باتوں کا امکان جو ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے اور یہ بات ہم نے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گفتگو کی تھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اس میں ہم نے اس کو ذرا تھوڑا تفصیل سے دیکھا تھا رویا جو ہے وہ بنیادی طور پہ خواب کو کہتے ہیں اور خواب جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمارے پاس حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا سوائے مبشرات کے تو جب پوچھا گیا کہ یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ سچے اچھے خواب یہ بخاری میں حدیث موجود ہے تو جو سچے خواب ہیں اور اچھے خواب ہیں یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ایک امتی کو جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہہ دیا اس میں مسلم سے بھی ہمیں اشارہ مل جاتا ہے اور امام ابن سیرین رحمت اللہ کی طرف سے بھی اس پہ جو ہے وہ ہمیں بڑی واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی تشریح مل جاتی ہے کہ خواب جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خوشخبری کے طور پہ اسی لیے ان کو مبشرات کہا گیا دوسرے جو ہیں وہ جسے ہم ایول ڈریمز کہتے ہیں خوفناک تنگ کرنے والے جن سے تکلیف ہو ہمیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں اس میں جہاں اب تک بات ہے الہام کی اور کشف کی تو اس میں مجدد الفسانی احمد سرحدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جو کشف ہے اس کا تعلق جو ہے ہماری ظاہری جو احساس ہے اور جو ہماری ظاہری جو وہ معاملات ہیں حصیات ہیں ان سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جیسے کسی چیز کا نظر آنا کچھ سنائی دینا کچھ سونگنے والی بات ہو گئی یہ ساری چیزیں ان کا تعلق جو ہے وہ کشف کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو الہام ہوتا ہے الہام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں بات جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں جو ہیں یہ مختلف ہے لیکن ان دونوں میں وہی تین معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ اپنی جو ہے وہ خواہش اور اپنا ذہن اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے الہام جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا کہ وہ تو براہ راست جو ہے وہ دل میں بات آتی ہے اس کے بھی تجربے ہمیں آپ کو اکثر ہوتے رہے ہیں میں مثال کے طور پہ دو ایک بلکہ میں اپنا تجربہ کر دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ اب میں نے 1983 کے اندر میٹرک کیا تھا میٹرک میں اور پھر ایف میں نے ایٹی فائیو میں کیا تھا تو ہمارے دوست احباب تھے تو ابھی چند سال پہلے کوئی تقریباً تیس سال کے بعد ایک صاحب نے مجھے فون کیا بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے انہوں نے سارے دوست احباب اس زمانے کے جو ان کو اکٹھا کیا واٹس ایپ پر بھی اور اس پہ فیس بک پہ بھی سب کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھے پتا نہیں کہاں سے انہوں نے کیا کیسے تلاش کیا انہوں نے فون کیا فون جب کیا اور کہ ہاں بھی ندیم بول رہے ہیں میں ان ندیم ان کا جی اچھا پہچانتے ہیں میں کون ہوں اب تیس سال پہلے کہتے ہیں ایک دم سے اللہ نے ڈالا کہ یہ فلاں یہ جو ہے یہ الہام ماں کو اپنے بچوں کے سلسلے میں الہام ہو جاتا ہے کہیں پہ بچے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کی ماں کے دل میں ایک دم کوئی بات آتی ہے اللہ میرے بچے کو کچھ ہوا تو نہیں ہے میرا بچہ تو ٹھیک ہے یہ الہام ہے یعنی براہ راست اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے دل میں کسی چیز کا آ جانا جو ہے یہ الہام ہے لیکن جو کشف ہوتا ہے کشف کو اگر آپ بات کریں لفظی اعتبار سے تو کشف کا مطلب ہوتا ہے جیسے پردے اٹھا دینا تو اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے معاملات جو ہیں جب ان کے پردے اٹھتے ہیں تو چیز ہمیں یا تو دکھتی ہے یا سنائی دیتی ہے یا کوئی چیز خوشبو میں کوئی بات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے اس طرح کے معاملات یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ سارے کے معاملات جو ہیں یہ جو ہیں جس کو ہم انگریزی میں ویژنز بھی کہتے ہیں تو ویژنز کا آنا ذائقہ کوئی محسوس ہونا جبکہ ہم کچھ کھا بھی نہیں رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ ہمیں بعد میں سمجھ بھی آ جائے کہ یہ فلاں چیز ہے کسی چیز کا سنائی دے جانا کسی چیز کا دکھائی دے جانا جیسے مثال کے طور پہ ایک صاحب آپ کے پاس آئے اور وہ آ کے آپ کے ساتھ پاس بیٹھے اور انہوں نے کوئی ایک بات کی تو اچانک آپ کو ایک لمحے کے لیے جیسے کوئی چیز بدلی ہو اور ایک دم سے کچھ اور نظر آیا اور پھر ایک دم سے کچھ چیز واپس وہی صاحب نظر آنے لگ گئے ہوں یہ کش میں آ جاتا ہے. لیکن ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے خود کو بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں سمجھا اور الہام کو اس سے بڑا مقام سمجھا ہے ایک وہ آپ نے بھی روایت سنی ہوگی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ روایت جو ہے اس کو امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے دعیف کہا ہے لیکن الحسمی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے تو اس کی مختلف لوگوں نے جب شرح کی تو اس شرح کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ابن قیم نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندے کے دل میں ایسا نور عطا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح کو غلط سے پہچان سکتا ہے اور کسی چیز میں بھلا ہے یا برا ہے وہ یہ پہچان سکتا ہے اور یہ کہ کوئی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے یہ پہچان سکتا ہے تو دل میں براہ راست بات کا آنا الہام لیکن میں نے کہا یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ جو دل میں بات آئی ہے اگر قرآن کے ظاہر سے ٹکرا جائے یا صحیح حسن متواتر روایات کے ظاہر سے ٹکرا جائے اور ہمیں اس کی طویلیں کرنی پڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً شیطان کی طرف سے ہے یہی معاملہ کشف کا ہے یہی معاملہ رویا کا ہے اور رویا میں حالانکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ خواب سچے ہوتے ہیں اور فلاں خواب جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں اور فلاں وقت نظر آئے تو یہ ہوتا ہے اور فلا وقت نظر آئے تو یہ ہوتا ہے لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے متفق علیہ اس کو ہم کہیں گے کہ خواب جو ہیں جیسے جیسے روز قیامت قریب آتا چلا جائے گا روز رقم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مومن ہے اس کے جو خواب ہیں ان کا صحیح ہونا کم ہوتا چلا جائے گا اور یہ وہی روایت ہے جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اور نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی جس چیز کا بھی تعلق جو ہے وہ نبوت کے ساتھ ہوتا ہے وہ <سلام> غلط نہیں ہو سکتی چاہے رویا ہو چاہے الہام ہو چاہے کشف ہو اگر وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ آ جائے اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ اگر وہ ٹکرا جاتی ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اگر وہ ایسی بات ہے جو کسی ایسی چیز سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو پھر یہ بھی امکان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ انسان کا جو اپنا ذہنی جو ہے وہ اس کی وہ کیفیت اس کا بھی حصہ تعلق ہو وصل اللہ ہمیں ہدایت دے معاملات کو سمجھنے کی توفیق اطافر بائے وصل اللہ علیہ خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد وعلی ہی و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت کے یار حمر رحمی